بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحمۃ اللہ محمد وقت و حضرت سکنماسم موجود اور وقت خارہ کوشم و سنبار پھر اسلام علیکم کرتے ہیں اللہ الحمۃ سلسلہ درس درس نمبر چالیس بابو سلات درس نمبر چالیس پیج نمبر ساٹھ سکسٹی اور ستر نمبر سات سے سیون سے یہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں نماز کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے اور اس کے بعد نماز توڑنا کے بارے میں کچھ حق مات ہے ہاں جی تو ماتعمہ مقروحات الصلاد بہار نماز کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ مکروہ چیزیں جو اس کے ارتقاب سے نماز باطل نہیں ہوتی ہاں جی نماز باطل نہیں ہوتی ہے لیکن جو ہے نماز کے ثواب میں کمی ہو جائے گا اگر آپ نے یہ کام کیا تو اس سے ثواب میں کمی ہو جائے گا مقروع کا مطلب کسی بھی عبادت نہیں یہی اس کام کو نہیں کرنا چاہیے اگر کریں تو وہ نماز باطل و عبادت باطل نہیں ہوگا لیکن اس کے ثواب اور ااجر میں کمی آ جائے گا اس کو مقروحات بولتے ہیں تو نماز میں بھی مقروہات سے وہ وہ کام ہے وہ فعل ہے وہ عمل ہے جس کے ارتکاب سے آپ کی نماز کے ثواب میں اجرم میں کمی آئے گا نفس عمل باطل نہیں ہوگی آپ کو آسان کرنے پڑے ان ثواب واجر میں کمی آ جائے گا اس کو مقروحات بولتے ہیں یعنی اللہ کو ناپسند چیزیں ہاں جی لیکن اس پر سزا نہیں ہے اس پہ عمل باطل نہیں ہوتی اما بھارت مقروحات و صلات مقروص چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں ہمیں نے ان میں سے کہ التفا تو رخ فینا نماز کے اندر یمین و یہ سال دائیں بائیں طرف ہاں جی نماز کے اندر آپ نے دائیں طرف تھوڑا دیکھ لیا بائیں طرف تھوڑا دیکھ لیا کیونکہ حکم یہ تھا قبلے کی طرف رخ کر کے رکھیں آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو لیکن آپ تھوڑا دائیں بائیں طرف دیکھا تو پھر آپ کے نماز باطل نہیں ہوگا لیکن مخروع ہے اور نف موضع سجود اسی طرح سازہ کرنے کی جگہ کو نہ ادھر کوئی مٹی وغیرہ کوئی چیز ہو اس کو پھونگ مارنا یہ بھی مخروع ہے والس اور داڑھی سے کھیلنا جیسے مردوں کھیلے ہاں جی یہ مخروع ہے یا کسی بھی چیز سے کھیلنا لیکن عام طور پر ابس داڑھی سے کھیلنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں معنی میں ول فرقہ تو فورقا یعنی انگلیاں چڑھانا چیک کہ سرمون ہاں جی مرغ مرغ جیسے گیند اوپا سرمون جو ٹھلا ٹھلا بے سرمون بہومت پو ہاں جی انگلیاں چڑھانا اوٹھو میں وہ بھی مخروہات میں سے وہ اخسوش آرے جیسے مردوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے جن کا داڑھی ہو تو بالوں کو گچھا بناتے رہنا خواتین کا بال تو اس طرح نہیں ہوگا لیکن مردوں میں یہ چیز سے ممکن ہے کہ بالوں داڑھی کے بال کو گچھا بناتے رہیں اخسوش و تنقیہطنفھی نماز کے اندر ناک صاف کرنا ہاں جی و تھوک پھینکنا ہاں جی تھوک پھینکنا بھی مغرو ہے اور حفصو فی فی یا منہ میں روکے رکھنا تو پھر کیا کریں گے پھینکنا بھی مغرو ہو گیا منہ میں رہنا تو نگل لیں مقصد یہ ہے کہ تھوک منہ میں آجائے جائے تو اس کو نگل لیں و تنہن کھنکھارنا ہاں جی نماز کے دوران ہاں جی خیر ضروری آواز سے اس طرح کر دیا اسے کھنگانہ بولتے ہیں یہ مقروف ہے نماز کے اندر و ایک ماذ الع بن بند رکھنا اے دونوں آنکھوں کو دونوں آنکھوں کو بند رکھنا البتہ یہ اس وقت لو ہے اگر دیر تک کے لو فرض کو پورا الحمد للہ لیا آپ نے نماز بند رکھا ہاں جی تو یہ مکرو ہے امن تھوڑی دیر کے لیے بند کریں تو کوئی حرش نہیں ہے آپ کو بیچ میں کوئی توجہ ہو گیا اللہ کی طرف یا آنکھ بند کرنے سے آپ کو توجہ ہوا اللہ کی طرف تو تھوڑی دیر کے لیے ہو تو نہیں ہے پوری نماز پوری جو ہے دیر تک اگر ہم نے آنکھیں بند رکھا تو مقروع ہے باطل نہیں ہے مکرو ہے تو میں العین دونوں آنکھوں کو بند رکھنا اللہ و تمادہ اگر یہ عمل دیر تک کے ہو و لطلحف ذیکے اور پہنا تنگ موزے کا ہاں جی جیسے جنگوں میں ہوتی ہے یا جی اگر آپ کا کوئی جورا جوتا ہے وہ پاک ہو تو جس سے آپ معلوم ہوتی ہے وہ پاک ہو اس کے نیچے احساوی تو وہ پہن کے اگر مجبوری میں نماز پھیلیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ نماز باطل نہیں جس طرح باقی لباس کی طرف وہ بھی تو کوئی تنگ جوتا پہننا ویسے تو لفظ میں تو یہ ہے لفظ وخبے کی تنگ موضہ پہننا امبرسروں کے دور میں اعصاب ہمیشہ جنگوں میں ہوتے تھے جنگوں کے لیے تیاریوں میں ہمیشہ رہتے تھے تو ہمیشہ تیار رہتے تھے ہمیشہ اسٹنٹو رہتے تھے تو جیسے ان کے لیے یہ سہولتیں تھیں کہ چونکہ جو ہے فرصت بھی بہت کمی ہوتی تھی لہذا جیسے جی تنگ موزے پہننے کیونکہ اس سے نماز میں توجہ ہٹنے کا امکان ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے تنگی کی وجہ سے والتی اور انگڑائی لینا آتے کہتے عشکی تعمت رہتا ہے تو انگڑائی لینے والتی میں عشکی تعمیر نہ جی تھوڑا سا بالتے بھی سینک تو صحیح رہے گا نا تو اس کی تمبتی زبان میں اور اردو میں انگڑائے لینا آپ کو سستی ہو جاتی ہے تو انگڑائے لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں یہ بھی مخرو نماس کے اندر اور مداحہ تلاقبہ اخبس دو خبیص اخبس دو خبیص کا مداحہ روکے رہنا مداحت القبصین رو رہنا یعنی مطلب کیا ہے اس کا آپ نے وضو کیا ہوا ہے آپ وضو ہے باوضو ہونے کی وجہ آپ کو پھر واش روم جانے کی خواہش پیدا ہو رہا ہے لیکن چونکہ وضو ہے ابھی تو ٹوٹا تو نہیں ہے لہذا آپ جو ہے بھائی نماز پڑھ کے پھر بعد میں آرام سے وضو کرنے بعد میں واش روم جائیں گے بول کے آپ نے نماز پڑھ لیا اور جی روکے رکھ کر جو ہے اخبار زین کو رہ واش روم رہنے کی خواہش ہوتے ہوئے خواہش نہیں گیا چونکہ جب تک انسان سے کوئی چیز خارج نہیں ہوگا ہوا کی شکل میں یا کوئی اور چیز ہاں جی تو آپ کو اردو تو نہیں ٹوٹے گا تو اس میں اگر آپ نے روکے رکھ کر نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے مقروع ہے کیونکہ یقینی بات ہے توجہ آپ کا کسی اور چیز کی طرف ہوگا اس وجہ سے یہ مقرو خراج ہے وہ تواح آہیں نماز کے اندر آہ آہ جس طرح کی چیزیں کرنا اور یہ جو یہ بھی مغروح ہے لیکن یہ تاوہ جو ہے آہ بننا اس وقت مغروع ہے اگر یہ آہیں بنا کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہو کوئی جنیوی پریشانی کوئی مشکل یا تاکہ آپ نے آخ کے کیا آہ نماز کے اندر تو یہ مغروح ہے لیکن وہ عل علم یقین اگر نہ ہو یہ تعاو آہیں نہ ہو من حراکت نیران المحبۃ الٰہی تھی حراکت جلنے کے معنی ٹھیک نیران آگ کے معنی میں محبت الٰی اللہ کی محبت میں یعنی یہ جو آپ نے آہیں بری ہیں یہ عبارت کو تجمہ الٹا کر اللہ کی محبت محبت میں نیران آ اللہ کی محبت کی آگ میں ہراکت جلنے کی وجہ سے اللہ کی محبت کی آگ میں جلنے کی وجہ سے یہ آہم بڑا ہو تو کوئی حرض نہیں ہے پھر تو ہاں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کسی دنیاوی ماسک کے لیے کوئی اور چیز آتا ہے کہ آپ نے آہیں بری ہے تو پھر مغروح ہے یا قرآن کی آیت میں کوئی ہاں جو خوفناک آیت جس سے قیامت سے آپ کو ڈرایا گیا اس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہو کے آپ نے آہیں بری تو اس پر آپ کو نماز کو کوئی خلر نہیں بلکہ ہاں نماز میں بہتر رہے گا لیکن اگر آپ نے دنیاوی کسی چیز پر آپ نے آہیں بری آنج تو پھر وہ مخرو ہے پھر آخر میں فرماتے ہیں ایک بندے نے جو ہے آپ نماز میں تھے ہاں کسی نے جو ہے کسی کو چھین آیا اور اس نے الحمدللہ پڑھا چونکہ عادث میں ہے کہ وہی بندہ چھین آئے تو الحمد پڑھے تو ہمیں اس کے لیے یک اللہ بولنا خدا تجھے بخش جے بولنا یہ سننے والے کے لیے فرمایا ہاں جی لازم ہے کہا ہے تشمی تو جس طرح رد سلام کی طرف اگر اس نے جو ہے الحمد کہا تو آپ کو یک اللہ کہنا اور تو یہ حکم کیا ہے اسی طرح کسی نے سلام کیا اپنی ماس میں سلام کے اس کا جواب دینا فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں عام حالت میں سلام کا جواب دینا واجب تھا لیکن یہاں جو ہے تشمی تو اگر واجب نہ ہو تو سنت ضرور ہے تو اس لیے جو ہے چھینے والے کو جو الحمد ظاہر اللہ بول کے اس کے لیے دعیا کلم سے نوازنا تو پھر جو ہے یہ دونوں سلام کا جواب دینے سے فرما دیں یہ دونوں اگر مقروح ہونے سے خالی نہیں فرماتے ہیں تو سلام کے جواب پھر کیا دھرم جواب تو واجب ہے تو سلام پھیرنے کے بعد نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ فوراً اس کا جواب دے دیں اگر کوئی اور جواب دینے والا نہ ہو اس کمرے میں جو نماز میں نہیں ہے آپ ہی تھا صرف آپ تو آپ نماز پڑھنے سے آپ کو سلام کیا تو آپ نماز میں تو جواب دے دیں نماز باطل نہیں ہے علیکم السلام بول دیں لیکن یہ مخرو ہے اما بھارت تشمی تو شنے والے کو ہاں جی دعا کرنا ایا فرک اللہ خدا تمہیں بخش دے بول کر یا الحمد للہ کہہ کر یہ بھی ورد السلام عیسہ سلام کا جواب دینا و دعا اور کوئی بھی دعا پڑھنا پھر غیر المنیہ ایسے جگہوں پر جہاں ہم مانا نہیں ہے ہاں جی ہم مانا نہیں ہے کوئی غیرمن کوئی ایسی دعا جس کو پڑھنے میں منع نہیں ہے یعنی دعا کلمات اللہ تعالیٰ کا قرآن کوئی دعا آپ نے پڑھ لیا ہاں جی جیسے سرزے میں آپ نے کوئی قرآن دعا پڑھ لیا رخو میں پڑھ لیا یا الحمد للہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھ لیا کوئی قرآن دعا تھوڑا سا تو یہ چیزیں فرماتے ہیں اور دعا پڑھنا غیر جس جہاں منع نہ ہوا ہو تو ان کا یہ تینوں کام چھنے والے کو دعا دینا شینگ آنے والے کو اور اسی طرح جو ہے سلام کا جواب دینا اور ایسے ہی جو ہے دعا پڑھنا کہیں بھی جو ایک دفعہ قنوں ہے کنو کے بڑھنا وہ بھی دعا ہے وہ سننا تھے ہاں سجدے اور رخوع کے اندر اچھا ایک دعا پڑھنا وہ سننا تھا الگ سے اس کے علاوہ اور جگہوں پر آپ نے کوئی دعا پڑھ لیا تو وہ بھی لاء الخالنی انقراہیت مکرو ہونے سے یہ چیزیں بھی مغرو ہے لیکن واللہ یہ سلاط ہے لیکن یہ چیزیں نماز کو باطل نہیں کرے گا مغرو ہے نماز کو باطل نہیں کرے گا تو یہ مغروحات نماز ختم ہوگا آپ کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ آتے ہیں نماز کو توڑنے کے حوالے سے فرماتے ہیں بھیا حرم حرام ہے ایک تو نماز توڑنا بغیر ضرورت عظیمت بزون کسی بڑی ضرورت اور مجبوری کے کسی بڑی مجبوری کے نماز توڑنا حرام ہے جس ہم لوگ جو ہے چھوٹے بچے نہیں آسے خاصے بڑے لوگ بھی دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہم اس کو ہنساتے ہیں تو یہ حرام ہے آپ لوگ دن میں رہیں ہاں جی جس طرح نماز توڑنا خود کے لیے حرام ہے توڑوانا بھی حرام ہے جب آپ اس کو ہنسنے والی باتیں جان بوجھ کے ایک دم آپ نے اپنی لاشوری میں باتیں کر لیتے آپ کوئی بات سن, سن کر وہ خود بے قابو ہو کے ہنسیں تو اس کا آپ ذمہ دار نہیں آپ کو بُنا نہیں خود کے ہے نماز پڑھنے والے کے لیکن اگر آپ نے دوسرے کو ہنسایا ہاں اور نماز پڑھ رہے تھے جان بوجھ کر جو ہے مذاق کر کے اس کو ہنسایا ہاں تو جو اس کے لیے جو ہے نماز توڑنا بھی حرام ہے آپ کے لیے توڑوانا ہنسا کے توڑوانا بھی حرام ہے گناہ ہے اس سے ذرا احتیاط کریں ہاں جی ہم دیکھتے ہیں وہ جگہوں پر لوگ جو ہے خصوصاً جو ساتھی ہیں آپ لوگ سہیلیاں ہو ہمارے لڑکوں میں دوست ہیں وہ بے چارہ نماز پڑھنے لگتے ہیں دوسرے پیچھے ایسی باتیں کر لیتے جان بوجھ کے اس کا ہنسانے کے لیے تو یہ حرام ہے نماز چونکہ توڑنا حرام ہے لہٰذا توڑوانا بھی حرام ہے اس میں خا احتیاط کریں عرض میں آپ سب سے امید ہے اس میں احتیاط کریں اور کوئی غفلت سے ایسا کام کرتے ہیں تو ضرور اس سے احتیاط کریں چونکہ گناہ ہے مفت والا گناہ تو شسیم مماٮٔ حرام ہے نماز کو توڑ بجن کسی مجبوری کے ضرورت ان عظیمت کسی بڑی مجبوری کے لیکن بعض موقعوں پہ آپ فرماتے ہیں نماز کا توڑنا واجب ہے یہی حرام چیز کبھی واجب ہو جائے نہ توڑیں اس مقام پر وہاں گناہ ہے وہی عجیب ہے لیکن نماز کا توڑنے واجب ہے کس لیے فی ہی کسی ضرر کو کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے من نفس خود سے خود ہے کچھ سے کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے غیر یا کسی اور مسلمان سے تو ہے نقصان کو دور کرنے کے لیے ہاں جی آپ نے نماز توڑ تو پھر وہاں نماز توڑنا آپ کا واجب ہے کیسی جیسے کا تخلیق انسان ہے جیسے کسی انسان کو چھڑانے کے لیے اور حیوان یا کہ محترم یا کسی محترم ہینوان کو جیسے ہاں جی بیل بکریاں ہیں گائے اونٹ ہیں لال کوئی جانور ہیں یہ جو ایک محبوان محترم ہے اس کو مین الحلاق ہلاکت سے ڈھونڈنے کے لیے کسی انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے یا کسی جانور کو ہلاکت سے بچانے کے لیے یا خود کو کسی ہلاکت اور نقصان سے بچانے کے لیے نماز توڑنا واجب ہے جیسے وہ ہلاکت عامر چیزیں کیا جیسے بغیر کی غرق ہونے سے بندہ غرق ہو رہا ہے اس کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دیکھا بندہ گرو فوراً نماز توڑ کے اس کو نجات دے یہاں نماز توڑنا واجب ہے یہاں اگرچہ نماز قضا ہو رہا پھر بھی توڑنا واجب ہے نماز بعد میں قضا پڑھیں گے یہاں قضا کرنے میں آپ کو کوئی گناہ نہیں جیسے غرق کی وجہ سے کوئی بازی مر رہا ہو کوئی جانور غرق ہو رہا ہو اور احترام اختراک یا جھیلنے کی وجہ سے کوئی کوئی انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ خود کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے کسی ہو نقصان پہنچ رہا ہے کسی محترم جانور کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں بھی نعمات ہے اور صبوین یا کسی درندے کا حملہ ہونے کا خطرہ ہے آپ کو کسی جانور کو کسی اور انسان کو اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دوسرا لوگ نہیں دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نماز کے اندر نظر آ رہا ہے تو آپ کو نعمات تو نہ ہے اوادن یا کوئی دشمن جو ہے آپ کی طرف حملہ ور ہے یا کسی اور بندی طرف حملہ ور ہے اور آپ اس کو بچا سکتے ہیں دفاع کر سکتے ہیں تو پھر نماز توڑ کے اپنے دفاع کرنے خود کو بچانے اور دوسرے مسلمان کو بھی بچانا ہے دشمن سے بھی بغیر اور یہاں تینوں سطن فرماتے ہیں آپ جو ہے نماز تو نہ واجب ہے کسی جل جل کر مننے سے غرب ہو کے مننے سے دراندھا دشمن کے حملے سے کسی انسان کو مسلم جانور کو یہ واجب اس بات ہے آپ آپ اکیلا ہے یا آپ کے ساتھ اور لوگ بھی دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کر لیتا روکے آپ کے سامنے یہ واقعات ہو رہا ہے تو پھر دوسرا لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو توڑنے واجب ہے اگر دوسرے لوگ اس کو نجات دلانے کے لیے بعد دوڑ پڑے اور تو پھر آپ پر پھر نماز توڑنے واجب نہیں یہاں پر میں اور آپ کا دوسرے آپ کے غیر ہیں لوگ وہ غافل ہیں ان حال ان حالات سے ہاں جی غیر ذکرہ کھوتے ہوئے دوسرا نہیں دیکھ رہے ہیں جلتے ہوئے دوسرا نہیں دیکھ رہے ہیں درندہ حملہ کرتے ہوئے ہم دوسرا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو توڑنا واجب ہے لیکن دوسرا دیکھ رہے ہیں دوسرا مقابلہ کریں دوسرا دفاع کر پھر آپ کو نما توڑنا واجب ہے نہیں دوسرا غافل وہ مطلع نالے اور آپ کو یہ چیزیں آپ اس چیز پر آگاہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی مثبت آ رہا ہے یا خود پر یا دوسروں پر یا محترم جانور پر بلا یہ سب تاخیر اور یہاں باقد میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہ ہو کیونکہ جل کر مرنا ہے آگاہ ہونے ہو تو فوراً دفاع کرنا ہوتا ہے یا کچھ درم دین حملہ ہو رہا تو فورا آپ کو دفاع کرنا ہوتا ہے اس لیے تاخیر کی گنجائش نہ ہو اس صورت میں آپ کو نماز توڑنا واجب ہے اور یہاں فرماتے ہیں وہ یو ہی اس صورت میں پھر مساوی ذیق الوقتِ نماز کے لیے وقت تم ہو اور صحت الاسالیہ نماز کے لئے وقت میں گنجائش ہو دونوں صورتوں میں آپ کو نماز توڑنا آپ واجب ہے توڑ کے آپ اس مشکل سے خود کو دوسرے کو نجات دلائیں اور لاک الرمت و دینے اور اس طرح نماز کو توڑنا جائز ہے وہ قرض کو ادا کرنے کے لیے ورد دل مظالم ظلم سے چھنی ہوئی مال کو واپس کرنے کے لیے والداٮٔ امانتوں کو واپس کرنے کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے لیکن یہ اس وقت ماس سے عاتل وقت نماز میں, میں وہ نماز کے وقت میں گنجائش ہو تو یہ چیزیں نماز کو ان جائز ہو تو نماز تو نہ واجب ہے جائز ہے یہاں پر واجب نہیں ان صورتوں میں باقی پہلے صورتوں میں نماز کا تو نہ واجب ہے آج کے درس انہیں کل مات و اتفاق کرتے ہیں ہم سب کو دین کو جان کر عمل کرنے کی توفیعت فرما آمین